کہ فضائل اعمال پڑھا کرو اور مولوی اشرف علی تھانوی سے اگر اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا کیا لائے فضائل اعمال پیش کر دیں یہ ان کا سوال ہے محترم سب سے پہلی بات تو یہ کہ فضائے اعمال اشرف علی تھانوی کی کتاب ہی نہیں یہ سب سے بڑی بات تو یہ تو کسی اور کی کتاب پیش کر دوں میں اللہ تعالیٰ کا مجھ سے پوچھے کیا لائے تو میں بخاری شریف پیش کر دوں تو معلومات ان کے محدود ہے فضال اعمال ان کی کتاب نہیں ہے تبلیغی جماعت کے جو بانی تھے مولوی محمد الیاف صاحب یہ ان کے بھانجے تھے مولوی محمد زکریہ صاحب یہ فضال اعمال ان کی کتاب ہے اور یہ تبلیغی جماعت کا ایک طرح کا کورس ہے کہ مسجد وغیرہ میں جہاں درز دیتے ہیں تو وہاں یہ کتاب پڑھ کر سنائی جاتی اور اس میں, میں بتاؤں کہ انہوں نے کیا کیا نماز کی فضیلت روزے کی فضیلت صدقات کی فضیلت ذکر کی فضیلت یہ بیان کی اور اصل اپنے عقائد نہیں چھپائے اب آئیے عقائد کیا ہیں ان کے عقائد یہ ہیں خل مولوی محمد الیاف صاحب کے ملفوظات جمع کیے مولانا منظور احمد صاحب منظور احمد صاحب, منظور احمد صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا الیا صاحب نے فرمایا طریق تبلیغ میرا ہو اور تعلیم اشرف علی تھانوی کی اس میں ایک ملفوظ ہے جس سے ہمیں اختلاف ہے اس جماعت سے اس ملفوظ میں وہ لکھتے ہیں یہ واضح کتاب موجود ہے ہمارے پاس اس میں لکھتے ہیں کہ آج کل مجھ پر علوم صحیحہ القا ہو رہے ہیں خواب میں کوشش کرو کہ مجھے نیند زیادہ آئے مصنف لکھتا ہے کہ دماغ میں خشکی کی وجہ سے حضرت کی نیند اڑ گئی تھی تو جب تیل وغیرہ سے مالش کی گئی تو نیند میں افاقہ ہوا تو فرمایا کہ مجھ پر یہ الہام ہوا یا یہ واضح ہوا کہ تم مثل انبیاء لوگوں کے واسطے ظاہر کیے گئے ہو اب اگر تبلیغ جماعت کے مولوی یہ کہیں کہ مثل انبیاء تم لوگوں کے واسطے ظاہر کیے گئے ہو اب ختم نبوت پھر کس کا نام تو بالکل بیکار مسئلہ ہو کر رہ جاتا پھر اس کے علاوہ جو الزامات ان پر ہیں وہ اپنی جگہ مثال کے طور پر تبلیغ جماعت والے انحراف نہیں کر سکتے کہ ان کا تعلق علماء دیوبند سے اور علماء دیوبند نے جو کچھ حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہیں وہ برے صغیر ہی نہیں بلکہ حرمین شریفین کے بتیس علماء نے ان کے خلاف فتوا دیا پھر اس کے بعد انیس سو چالیس میں مولانا حشمت علی خان صاحب نے انیس سو تیرہ سو چالیس ایک کتاب لکھی اس میں تمام برے صغیر کے علماء سے دستخط لیے ان کی گمراہی پر اور وہ دو سو اڑسٹھ کے دستخط ہیں کہ یہ فرقہ جو ہے گمراہ ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے جیل مولانا نے باس کیا ان کو پتہ نہیں کہ کے فضائل اعمال کس کی کتاب ہے وہ مولوی سکری صاحب کی ہے اشرف علی تھانوی کی ہے بھی نہیں اور کوئی صاحب